بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء المُسلیم قال اللّہ تعالی و تبارہ قافل قرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاکت کر رمنہ بنی آدم صدق اللّہ مولانا العظیم و صد کا رسول ہمنبی الکریم الرعف الرحیم اللہ منورقلوبہ ناب القرآن وضین اخلاق ناب القرآن وادخل الجن طب القرآن و نَجنا منار بالقرآن کال من اللّہ تعالیٰ و تبارہ کافی شان حبی بہی مخفرم حلات اللہ علیٰ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 اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و عجم والی کون مکاں سیاہ ہے لا مکان سید ان سو سرور لالا رخا نی رے تاباں سر نشین محبشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تطمائ دوراں سر خیل زہرا جمالہ جلوائے صبح اذل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بد ہا راز دا راحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرٰ معصوم آمنہ احمد مشتبا حضرت محمد مصطفیٰ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 کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے آمد. کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق عظیم المرتبت ہے کوئی شے بھی چھوٹی نہیں ماضی قریب کے ایک ممتاز دانشور واصف علی واصف نے کیا خوب کہا تھا کہ ہر شے بڑی ہے قابل احترام ہے کوئی شے چھوٹی تب نظر آتی ہے اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے ورنہ ہر شے عزتوں کے لائق ہے لیکن اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے محترم ہستی اگر کوئی پیدا کی ہے تو وہ حضرت انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کرامت کا تاج پہنایا فرشتوں کی جبین نیاز ان کے حضور جھکی عزتوں کی مسند پہ حضرت انسان کو بٹھایا گیا اور جو احترام حضرت انسان کا ہے وہ کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے بلکہ انسان تو انسان رہا اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمایا عکر من ام نخلا اپنی پھپھی کھجور کی عزت کیا کرو چونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر سے بچی ہوئی مٹی سے بنائی گئی ہے اس لیے رشتے میں تمہاری یہ پھپھی لگتی ہے تو انسان کے ساتھ کھجور کا یہ تعلق اس بنیاد پر اس کی تعظیم کرنے کا اور اس کے احترام کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا بلکہ ایک حدیث میں حضور نے مومن کو مشابہت دی خجور سے ارشاد فرمایا کہ مومن کس درخت کے مشابہ ہے کہ جو پھل بھی ہمیشہ دے اور اس کے پتے بھی نہ جھڑیں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں کھجور کا درخت آیا لیکن اس کے باوجود میں نے عرض کرنے کی جسارت نہ کی اس احترام میں کہ بزرگ صحابہ تشریف فرما ہے لہذا میں کیوں بولوں بعد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد کھجور ہے کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ جو خزاں میں بھی چھاؤں دیتا ہے اور ہر موسم میں پھل بھی دیتا ہے تو مومن کا وجود نفع بخش ہے کھجور کو تعظیم دی کہ آدم علیہ السلام کے وجود سے بچی ہوئی کچھ مٹی سے کھجور کو تخلیق کیا گیا اور اس کی تعظیم و اکرام کا حکم اس لیے ارشاد ہوا اب آدم علیہ السلام اور بنی آدم کی عزت تکریم اور احترام کا عالم کیا ہوگا اسلام نے انسان کی تعظیم اور اولاد آدم اور آدم کے احترام کا ہمیں درس دیا ہے اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے ہاں یہ تصور نہیں ملتا احترام آدمیت کا جو اسلام کے ہاں ہے بلکہ غیر الہامی مذاہب کے اندر تو انسان کی سخت تحقیر کی گئی ہے میں نے اس دن ڈارون کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اس نے بندروں کی مہذب صورت انسان کو کہا ہے انسان نے انسانوں کو مختلف خانوں میں بانٹ کر انسان کی تزلیل کی ہے ایران عہد ساسانیہ کی تاریخ پڑھے جو ریا تھی وہ تو اس قدر ذلت کے مقام پہ تھی کہ الیاز بلا اسی طرح مختلف قوموں کے عروج و زوال کی داستان آپ پڑھیں تو آپ کو انسان کی تحقیر ہر دور میں ہوتی ہوئی دکھائی دے گی آج بھی آپ کی ہمسائگی کے اندر بھارت میں انسانوں کو چار گروہوں اور ذاتوں میں تقسیم کیا گیا اس میں جو اچھوت ہیں وہ اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ انہیں کسی قسم کے کوئی حقوق حاصل نہیں ہیں حتیٰ کہ وہ اپنے مذہب کی کتاب کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے اور اپنے مذہب کی تعلیم کو سن بھی نہیں سکتے اور ان کے مذہب میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر شدر کتاب کو پڑھتا ہوا پایا جائے تو اس کی زبان کاٹ دو اور اگر وہ اپنے مذہب کی تعلیم کو سنتا ہوا پایا جائے تو اس کے کانوں کے اندر سیسا پگلا کے ڈال دو اس کو یہ حق بھی ان کا مذہب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مذہب کی باتیں ہی سن لے اس طرح دنیا کے دیگر مذاہب کے اندر بھی ایسا ہوا ہم تاریخ عالم کے اندر ایسے مذاہب کا تذکرہ بھی پڑھتے ہیں جنہوں نے زمین کو پوتر سمجھا اور انسان کو ناپاک سمجھا اور مرنے کے بعد زمین کے اندر اس کو دفن نہ کیا کہ زمین ناپاک ہو جائے گی پانی کو بھی پوتر سمجھا ہے مقدس سمجھا ہے اور پانی میں بھی نہ بہایا کہ اس سے پانی نا پاک ہو جائے گا حتیٰ کہ آگ میں بھی نہ جلایا کہ آگ نہ پاک ہو جائے گی اب مرنے والا باپ ہے یا ماں بہن ہے یا بیٹی بیٹا ہے یا اس کا اور کوئی عزیز رشتے دار نہ اس کو پانی میں بہائیں نہ اس کو زمین میں دفن کریں تو اب اس شخص کا ٹھکانہ کیا ہوگا گھر میں تو رکھ نہیں سکتے تو وہ یوں کرتے کہ اس کی لاش کو باہر جنگلوں میں درختوں کے ساتھ باندھ آتے حتیٰ کہ مردہ خور جانور اس کے جسم کی بوٹیاں نوچ کے لے جاتے اور اس طرح انسان کی تحقیر ہوتی مصر کی تہذیب کا یہ حصہ تھا کہ انہوں نے انسانوں کو مختلف گروہوں میں بانٹا ہوا تھا غلام کی تو کوئی زندگی نہیں تھی بادشاہ جب فوت ہوتا تو اس کے لیے تدفین کے ضابطے الگ تھے اس کو عام قبر میں دفن نہ کیا جاتا بلکہ کسی علی نصب پہاڑ کی گہری غار اس کے لیے منتخب کی جاتی اس کے اندر اس کے لیے سونے کی مرثہ کرسی رکھی جاتی مختلف غذائیں بھی اس کے لیے اس غار میں رکھی جاتی اور ظلم یہ ہوتا کہ چند زندہ مرد اور عورتیں اس کی خدمت کے لیے اس غار میں رکھے جاتے اور دیوار چن دی جاتی ان لوگوں کا دم کس طرح گھٹ گھٹ کے ملتا ہوگا اس کا ذرا تصور کیجئے کچھ عرصہ قبل مصر میں کھدائی کے دوران سونے کی کرسیاں اور انسانی ڈھانچے مختلف پہاڑوں سے برآمد ہوئے اور تاریخ کی اس بات پر مہرے تصدیق لگ گئی تو انسان کو انسان نے ہی ذلت کا شکار کیا ہے اللہ نے تو انسان کے سر پہ کرامت کا تاج رکھ کے پوری کائنات میں سب سے معتبر ہستی حضرت انسان کو بنایا احترام آدمیت کی تعلیم ہمارے مذہب نے ہمیں دی اور ہمیں اس بات کی تاکید کی کہ جو انسان ہے اس کو حرمت حاصل ہے یہ بکری اور دیگر جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے انسان کا جو گوشت حرام کیا گیا ہے یہ حرمت کی وجہ سے کیا گیا ہے اس کے تقدس کے پیش نظر اس کے گوشت کو اور اس کے خون کو آزائے بدنیا کو حرام قرار دیا گیا ہے تقدس اور حرمت کی وجہ سے ورنہ بکری اس سے پاکیزہ نہیں ہے شوافے اور اہناف میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں زندہ بچہ موجود ہو تو کیا اس کا پیٹ پھاڑ کر اس بچے کو زندہ نکال لیں گے یا کہ نہیں نکالیں گے تو شوافے کہتے ہیں کہ احترام آدمیت کے پیش نظر اس کے پیٹ کو چاک نہیں کر سکتے لیکن اہناف کا موقف بڑا واضح ہے وہ کہتے ہیں کہ مرنے والا بھی عزت کے قابل ہے لیکن جو زندہ انسان ہے اس کی تقریب اس سے زیادہ ہے لہٰذا اس کا پیٹ چاہ کر کے اس بچے کو زندہ بچانے کی کوشش کی جائے گی امام تہاوی جن کی مارکات العرا کتاب شرح مانی حدیث کی بڑی نامور کتاب ہے تو امام تہاوی کا واقعہ ہی ایسا ہوا آپ کی جب والدہ فوت ہوئی تو آپ اس وقت شک میں معذر میں تھے تو اس وقت آپ کے ننیال اور ددیال دونوں میں اختلاف ہو گیا ایک ہنفی تھے دوسرے شافی تھے بعض نے کہا کہ ان کو یوں ہی دفن کر دیا جائے لیکن دوسروں نے کہا کہ نہیں اس بچے کی زندگی بچائی جائے تو احناف کے طریقے کے مطابق امام تہاوی کی والدہ کا پیٹ چاک کیا گیا اور امام تحافی برامت ہوئے پھر وہ پڑے ان کے ننیال اناف تھے لیکن ددیال جو تھے وہ شفاف تھے تو شافی مذہب کے مطابق ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی لیکن پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب انہوں نے تحقیقات کی اور کتب کو دقت نظر ایمان نگاہ سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جو مسلک حنفی ہے وہ زیادہ بہتر اور درست ہے اور حقیقت اور فطرت کے زیادہ قریب ہے تو انہوں نے اس مسلک کو چھوڑ کر احناف کے مسلک کو اختیار کر لیا ان دلائل سے متاثر ہو کر لیکن یہ بڑے لطیفے کی بات ہے کہ کسی نے امام تہاوی سے پوچھا کہ تم نے مسلک کے شافی کیوں چھوڑا اور مسل کے امام ابو حنیفہ کیوں اختیار کیا تو امام تہاوی فرمانے لگے کہ مسلک کے شافی تو میرے دنیا پر آنے کے لیے راضی نہیں تھا تو ہمارے دین نے ہمیں یوں انسان کی تکریم اور عزت سکھائی ہے اور اس بات کی ہمیں تعلیم دی اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ حضرت سعد قبیلہ انصار کے سردار تشریف فرما ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے اس مجلس میں موجود صحابہ سے فرمایا کوم و الا سید کم یہ تمہارا سردار ہے اس کا اٹھ کر استقبال کرو تو یہ احترام آدمیت کی وہ مثال ہے جو حضور نے خود قائم فرمائی لیکن دوسری طرف کوئی شخص کسی سے یہ توقع نہ رکھے کہ وہ میرے لیے کھڑا ہو وہ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے لوگ احترام اٹھ کے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے حضور علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے تو ایک جنازہ آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اظہار آئے تم الجنازہ جب تم کسی جنازے کو دیکھو تو اس کے لیے اٹھ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور آکہ کریم علیہ السلام اٹھ کے اس جنازے کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے تو جو صحابہ تشریف فرما تھے ان میں سے کسی نے عرض کی حضور یہ جنازہ تو ایک یہودی کا ہے یعنی یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے بلکہ یہ کسی یہودی کا جنازہ ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الیس نفسن کیا وہ جان نہیں ہے تو انسان زندہ ہو تو تب بھی اس کی تعظیم اور جب وہ فوت ہو جائے تو پھر بھی اس کا احترام ملحوظ رکھا جائے انسان کے عزائے بدنیاں یہ ناخن تراشتا ہے یہ بال اترواتا ہے اس کو یوں ہی نہیں پھینک دینا چاہیے جس طرح کہ آج کل ہمارے یہ مروج ہے یہ ادب کی جگہ ہیں اور انسان کے عزو بدن ان کو سنبھال لینا چاہیے اور ان کو دفن کرنا چاہیے یا پانی میں بہانا چاہیے یہ تعظیم ہے انسان کی کہ اس کے بدن کا کوئی عزو وہ بھی نہ رلے اس کا احترام گو اس سے الگ ہو گیا کٹ گیا اس کے اندر جان باقی نہیں رہی ہے لیکن ہماری شریعت نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے کہ تم اس کی بھی تعظیم کرو اس کی بھی عزت کرو اور ہمارے فوقہ نے یہ مسئلہ اور جزیہ بیان فرمایا سور ال آدمی طاہرکانا کافر آدمی کا جوٹا پاک ہے چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو اس کے کفر کی نجاست اپنی جگہ لیکن بحثیت انسان اس کا یہ احترام ہے کہ اس کا جوٹا پاک ہے ناپاک نہیں ہے اسلام سے قبل جس عورت کو حیض آتا اس کے برتن الگ کر دیتے اور آکا کریم علیہ السلام نے فرمایا و فی یادہا اس کے ہاتھ میں حیض تو نہیں رکھا ہوا اور اس کو بھی تعظیم دی بلکہ جنبی کا پسینہ پاک ہے امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا اس پہ اگر کوئی شخص جنابت سے ہے اور اس کو پسینہ آ گیا پسینے کے کترے گرے تو وہ کترے ناپاک نہیں ہوں گے یہ حرمت ہے انسان کی, انسان کی انسان کی عزت ہے کہ اس کا پسینہ بھی پاک اس کا جوٹا بھی پاک اور میرے اور آپ کے و مولا نے اس بات کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ ایک دوسرے کے جوٹا کھانے کے اندر شفا رکھی ہے سور میں نفی شفا مومن کے جوتے میں بھی شفا ہے آج ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے برتن الگ الگ رکھتے ہیں اور باہم اکٹھے بیٹھ کر کھانے میں آر محسوس کرتے ہیں اصل ہم احترام آدمیت سے واقف نہیں ہے جب دو آدمی اکٹھے کھائیں میرے اور آپ کے آکا مولا نے فرمایا تام الاحد کاف اسنین ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہوتا ہے اور دو کا کھانا تین کے لیے کافی ہوتا ہے جب, جب وہ اکٹھے بیٹھ کے کھائیں اللہ اس کھانے کے اندر برکت ڈال دیتا ہے جو مل کر کھایا جائے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے سخت بھوک لگی اور حال یہ تھا کہ برداشت نہیں ہو رہی تھی میں مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے پر جا کے بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا میرا خیال یہ تھا کہ میں زبان سے سوال نہ کروں جب انسان مجبور ہو جائے اور بھوک کے ہاتھوں مرنے لگے بقدر ضرورت سوال کر لینے کی اجازت ہے لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر سوال کرنے کی شریعت نے ممانعت کی ہے یہ انسان کی عزت کے خلاف ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بلکہ امام راضی لکھتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب مخلوقات جب کھانا کھاتی ہیں جب وہ کوئی چیز کھاتی ہیں تو وہ اپنے منہ کو اس کھانے کی طرف لے جاتی ہیں جو جانور پنجوں سے بھی کھاتے ہیں وہ بھی پنجوں کو پکڑ کے اپنے منہ کے قریب نہیں لاتے بلکہ پنجوں میں پکڑ کے توڑتے اور منہ کو پھر اس سمت لے جاتے ہیں اس کائنات میں صرف انسان ایسا ہے کہ جو لکمے کو اٹھا کے منہ کی طرف لاتا ہے اس کو کھانے کی طرف نہیں جانا پڑتا کھانے کو اس کی سمت آنا پڑتا ہے یہ اللہ نے انسان کی صورت ایسی بنائی ہے اور اس کی حیت ایسی بنائی ہے کہ اس کی عزت میں فرق نہ آئے تو پھر کیوں کا جائز ہوا کہ وہ اپنے لیے سوال کرے ہاں لیکن فما اللہ جب استرار کی حالت ہو جائے مر رہا ہو تو پھر اس وقت جائز ہے لیکن صوفیہ اس حالت کے اندر بھی دست سوال دراز کرنا کبھی بھی بہتر نہیں سمجھتے تو حضرت ابو حرار فرماتے میرے اوپر حالت کوئی ایسی تھی میں آ کے بیٹھ گیا کہ میں سوال تو کروں گا نہیں لیکن کوئی گزرتا ہوا میرے چہرے کو پڑے گا اور سمجھ جائے گا کہ یہ بھوکا ہے اور مجھے کچھ دے دے گا میرا گزر اوقات ہو جائے گا میں دروازے پہ بیٹھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو گزرے میں نے ان کو سلام کیا اور قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں ان سے پوچھا مطلب یہ تھا کہ یہ بتائیں گے اس دوران کی نظر میرے چہرے پہ پڑے گی یہ جان جائیں گے کہ ماجرا کیا ہے انہوں نے اس کی جو تشریح تھی وہ بتائی اور چل دیئے میں نے دل میں سوچا کہ میرا کام تو نہیں بنا تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے. میں نے ان سے بھی کسی مسئلے کے بارے میں بات کی تو انہوں نے بھی اس کو بتایا اور چل دیے میں پریشان کہ میرا پھر کام نہیں بنا کہا چند لمحے گزرے تھے کہ دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا حضور جلوہ فراز ہوئے میں نے حضور سے بھی سوال کیا آکری نے مجھے دیکھا اور مسکرا کے کہا ابو حرا بھوک لگی ہوئی ہے میں نے عرض کیا حضور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے چونکہ سوال ہی یہ تھا کہتے حضور فرمائیں ابو حرا میرے ساتھ آ جا حضرت ابو حرارا فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چلا گیا وزود اندر چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز دی کہ ابو حیررا آ جاؤ میں جب گیا تو دودھ کا ایک پیالہ تھا فرمایا کہ ابو حریرا صفحہ کے چبوترے پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بلا لا کہا ستر لوگ تھے جو صفحہ کے چبوترے پہ تھے اور میری طرح سخت بھوکے تھے میرے دل میں یہ بات آئی کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور ستر بہتر آدمی مجھے تو کچھ تسکین ہوئی تھی اور جان میں جان آئی تھی لیکن حکم تھا میں جا کے ان کو بلا لایا حضور نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا فرما ابو حرارا دائیں جانب سے شروع ہو جا کہتے میں نے جب ایک شخص کو وہ پیالہ پیش کیا اور اس نے پیا اور خوب سیر ہو کے پیا اور میں نے دیکھا کہ پیالے کے کناروں تک اسی طرح دودھ بھرا ہوا ہے میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ اب کام بن گیا پھر میں نے دوسرے آدمی کو دیا پھر تیسرے کو دیا ستر آدمی اس پیالے سے دودھ پی چکے لیکن ابھی تک اس پیالے میں کبھی واقعہ نہیں آئی لگتا تھا حوزے کوسر کی نہر کا کنیکشن اس پیالے سے جڑ گیا ہے کہتے ہیں جب وہ سارے پی چکے حضور نے فرمایا ابو ہرارا تم پیو کہتے ہیں میں نے وہ پیالہ اپنے لبوں سے لگایا اور جتنی مجھے خواہش تھی میں نے پیا میں نے چھوڑ دیا حضور فمائے ابو ہرارا اور پیو تو فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا اور پی لیا پھر فرمایا اور پیو کہا مجھے قسم میں اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا ہے میرے بدن کے اندر ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے حضور نے مجھ سے پیالہ لیا اور یہ کہتے ہوئے ساکل قوم آخر ہم شر بنا قوم کا جو ساکی ہوتا ہے پلانے والا ہوتا ہے وہ پینے میں آخر ہی ہوتا ہے یہ کہہ کہ کے حضور نے وہ پیالہ نوشے جان کیا ستر بہتر آدمی ایک پیالہ دودھ کا پی گئے آل فرماتے ہیں ہاں جنابِ بو حریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو بھر گیا میرے استاذ المکرم آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ پہلو تو بڑا واضح ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ ستر بہتر آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا فرمایا کرتے تھے کبھی اس پہ بھی غور کر لیا کرو کہ بہتر آدمیوں کا جھوٹا دو جہاں کا سلطان پی رہا تھا کبھی اس معاملے کی طرف بھی آپ کی توجہ جانی چاہیے تو آج تو ہم مل کے نہیں کھاتے ہیں ایک دوسرے سے ہمیں کھل آتی ہے اور احترام آدمیت کے ان ضابطوں کو ہم بھول گئے ہیں جو ہمیں شریعت نے دیے ہیں اس لیے جب انسان باہم مل کے بیٹھتے ہیں تو ان کے کھانے میں برکت ہوتی ہے اور مومن کے جوٹے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے اللہ اکبر تو یہ اسلام کا دیا ہوا احترام آدمیت ہے جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو جائے اللہ نے اسے یہ احترام دیا ہے کہ اس کی عزت اور توقیر کا حکم دیا اور فرمایا لسا منا ملم یرحم صغیرہ نام و یوکر نا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا بلکہ صوفیہ تو کہتے ہیں کہ چھوٹے کے ساتھ محبت اس لیے کرو کہ اس کے گناہ میرے سے کم ہوں گے اور بڑے کی تعظیم اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی اور صوفیہ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی اور میں سمجھوں گا کہ یہ تصوف کی جان ہے وہ کہتے ہیں جب کوئی عیب دیکھنے کا شوق آ جائے تو پھر اپنے اندر ڈھونڈو اور جب خوبی دیکھنے کا شوق ہو تو پھر کسی اور میں تلاش کرو اگر یہ مزاج بن جائے تو معاشرے کے اندر کتنی محبتیں پیدا ہو جائے آج ہر شخص اپنے سے دوسرے کو حقیر ہے اور اپنے اپ کو بہتر سمجھتا ہے جبکہ شریعت نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ستھرا نہ کہو اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک نہ بتاؤ بلکہ اللہ جس کو چاہے وہ ستھرا فرما دیتا ہے تو جہلیت کے وہ تعصبات اور وہ جو غلام و کے تفرقات اور امیر غریب کے جو تفرقات تھے اسلام نے ان کو آ کر مٹایا ہے بوڑھا در خر اعتنا ہی سمجھا جاتا تھا لیکن اسلام نے اس کو عزت دی ہے اس کا احترام سکھایا ہے بلکہ امام ابو نیم السفانی نے ہلیہ کے اندر روایت نقل کی ہے اگر کوئی شخص ستر سال کی عمر میں ہو کر انتقال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے بغیر حساب کی اسے جنت عطا فرما دیتا ہے اور اگر کوئی اسی سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حق شفاعت عطا کرے گا کہ وہ اپنے خاندان اور قبیلے کے کتنے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں بھی جنت میں لے جائے گا حضرت با یزید بستانی کا بہتر سال کی عمر میں انتقال ہوا بعد میں کسی کو خواب میں ملے کہا بتاؤ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا کہا جب میں اس کے روبرو پیش ہوا تو میرے مالک نے پوچھا بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا تو کہتے ہیں میں نے جواب انداز کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو انہیں یہ تو نہیں کہا کرتے بادشاہ کے کیا لے کر آئے ہو فقیروں کو تو شہنشاہ یہی کہا کرتے ہیں کیا لینے آئے۔ ہو میں لے کر کچھ نہیں آیا تری رحمت لینے آیا بوڑھوں کی تعظیم سکھائی بچوں کے ساتھ شفقت کا حکم دیا اور اسلام نے مومن کو گالی دینے سے منع کیا سباب المسلم فسوکن وک تالح کفر مومن کو گالی دینا فسک ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے اور فرمایا کہ جس نے ایک مومن کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا تو اسلام نے یہ ہمیں آدمی کا احترام دیا ہے بندہ اور آکا کا امتیاز عرب میں بہت سارا تھا لیکن اس کو عملی طور پہ حضور نے مٹایا خطب حجت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں ان باتوں کو اپنے پاؤں تلے کوئی عربی اجمی کوئی گورا کالا اور کوئی امیر غریب ان کے تفرقات نہیں ہوں گے ہاں اللہ کے ہاں عزت کا ایک معیار ہے اور وہ کیا ان نہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے ورنہ سارے انسانوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنم دیا ہے اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کو غلام بنائے اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں کتنے ضابطے دیے جس سے غلاموں کی آزادی کا ساما ہوا روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو زہار کے کفارے میں غلام آزاد کرو تو کتنے کفارات ہیں اس کے علاوہ بھی غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی اور ایک وقت آیا کہ دنیا سے غلامی ختم ہو گئی اور جب تک غلام موجود رہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کا درست دیا آقا کریم نے اپنی امت کو جو آخری وصیت کی وہ دو وصیتیں تھیں ایک نماز کی اور دوسری فرمایا کہ دو کمزوروں کے بارے اللہ سے ڈرنا ایک بیوی اور دوسرا غلام کہا یہ تمہارے دستے نگر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو دکھ پہنچاؤ بلکہ فرمایا اوبید اخبار تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جو تم خود کھاتے ہو ان کو وہ کھلاؤ تو یہ ترغیب دی اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں کپڑا خریدنے جاتے تو اپنے غلام کو ساتھ لے کے جاتے اور فرماتے کہ جس طرح میں خریدوں گا اس طرح کا کپڑا تو پہنے گا اور امتیاز بندہ و آکا یہ اسلام نے مٹھایا ہے جب فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اپنے ایک حبشی غلام کے ساتھ یروشلم مفتوحا علاقے میں دورے کے لیے تشریف لے گئے پچیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے لیکن ایک غلام ایک اونٹ یہ کل پروٹوکول ہے اور آپ جا رہے ہیں اب اسلام نے تو جانوروں کے حقوق بھی متعین کیے تو دو آدمی اس کے اوپر سوار نہیں ہوتے باری باری سوار ہوتے ہیں کبھی غلام کی باری آ جاتی ہے کبھی آقا کی باری آ جاتی ہے کبھی غلام آگے نکیل تھامے چلتا ہے اور کبھی حضرت عمر فاروق چلتے ہیں جب یروشلم کے قریب پہنچے تو حضرت عمر فاروق کی باری نکیل تھامنے کی آگے اور جو غلام تھا اس کی باری اوپر سوار ہونے کی آگے غلام نے عرض کی حضور اب شہر قریب دکھائی دے رہا ہے میں اپنی باری رضا مندی سے چھوڑتا ہوں آپ میری جگہ تشریف لے آئیں تاکہ آپ امیر المومنین ہیں اور لوگ وہاں آپ کے انتظار میں کھڑے ہوں گے تو اس حوالے سے آپ کو اونٹ کے اوپر ہونا چاہیے فرمایا جب باری تیری ہے تو میں اوپر کیسے بیٹھ سکتا ہوں میں کل کیا جواب دوں گا حضرت عمر فاروق اس اوٹ کی تھامے تھامے آگے چل رہے ہیں. آگے دو کے مسلمان بھی اور اس علاقے کے دوسرے غیر مسلم بھی موجود ہیں جب انہوں نے دیکھا تو ان کے سینے کاپرے تھے مسلمانوں کا امیر المومنین میں کتنے روب سے آئے گا لیکن جب دیکھا کہ اونٹ کے اوپر ایک کالے رنگ کا شخص بیٹھا ہے اور نیچے ایک شخص اس کی نکیل تھامے آ رہا ہے انہوں نے کہا مسلمانوں ہمارے دل میں تو بڑا تصور تھا تمہارے امام کا یہ تو رنگ کا کالا ہے اس کی ناک تو چپٹی ہے اس کے ہونٹ تو موٹے ہیں یہ تو کوئی حبشی نہ یاد نظر آتا ہے اس سے تو اس کا غلام سونا ہے جو نکیل تھامے تھامے آگے چل رہا ہے غوب اس کا زیادہ دکھائی دے رہا ہے تو مسلمانوں نے کہا کہ تم دھوکہ کھا گئے ہو ہمارا امام وہ نہیں ہے جو اونٹ کے اوپر سوار ہے۔ ہمارا خلیفہ تو وہ ہے جو نکیل تھامے ساتھ ساتھ پیدل چل رہا فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل سواری پہ غلام آیا اکثر سے سید سیدنا بلال حبشی کا کالے رنگ کا ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگاتے تھے اور کہتے تھے یا بلالو انتا سیدنا بلال تو, تو ہمارا آقا لگتا ہے تو یہ تعلیم تھی زور کی آدمیت کا یہ احترام سکھایا کہ دولت کی قلت کے باعث یا رنگ اور نصب کے معاملے کے اندر کوئی کسی کو تانا شریعت اسلامیہ میں نہیں دے سکتا یہ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی جو چودھری کمی کا تصور موجود ہے یہ بالکل باطل تصور ہے اسلام نے اس کی نفی کی ہے اور اس تفاخر کو توڑا ہے اور حضور نے پاؤں اس تفاخر کو روندا ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں فضیلت کا معیار صرف تقوا ہے ان نہ اکرم ان بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حالت عجیب سی حضور نے فرمایا کیا ماجرہ ہے عرض کی حضور آج مجھے تانا دیا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے دل ٹوٹ گیا حضرت بلال حبشی نے یہ تانا سنا حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے عرض کی تو کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اسے میرا سلام دو اور اسے کہو کہ جن عورتوں کا دودھ میں نے پیا ہے ان میں ایک خاتون حضرت ام ایمن تھی جن کا رنگ سانولا تھا اور جا کے اس صحابی کو کہو کہ جو تانا مجھے دیا ہے وہ اپنے نبی کو بھی جا کے دے تو جب حضرت بلال حقشی نے جا کے اس کو کہا کہ حضور تجھے سلام دیتے ہیں اور آقا کریم نے فرمایا جو تانا مجھے دیا ہے آ کے اپنے نبی کو بھی دے تو وہ زاروں کے تار ہونے لگے اور بار بار ان سے معافی مانگتے تھے مع میں نے کس زبان سے یہ بات کہہ دی تو یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے اور یہ ہے احترام آدمیت کہ انسان کو کسی صورت کے اندر بھی ہم حکیر نہیں سمجھ سکتے چاہے اس کے پاس و زر ہے یا نہیں تو اس کو ہم احترام دیں گے بحثیت انسان عرب میں سب سے کالے رنگ کا شخص جس کا نام بھی اسود تھا اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں حجر اسود کو اسود اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کالے رنگ کا ہے تو ان کو بھی اسود اس لیے کہتے تھے کہ وہ کالے رنگ کا تھا اور پورے عرب میں ان جیسی رنگت کسی اور کی نہیں تھی عرب میں جہاں اونچ نیچ اور تفریق بہت ساری تھی تو ایسے شخص کو کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا ایک تو ذات کا غلام دوسرا رنگت کالی کوئی شخص اس کے قریب بیٹھنے کو تیار نہیں تھا جب اسلام کا نور چمکا گھر گھر اجالے پہنچے تو اسود حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا اب جنت کا وعدہ اسے دیا جا سکتا تھا دو زخ سے نجات کی بات اس کے ساتھ کی جا سکتی تھی لیکن حکیم تو وہ ہے جو مریض کی نبز دیکھ کے اس کے مرض کو پہچانے اور اس کے دکھڑے کو سمجھے اور اس کے علاج کو جانتا ہو اس نے کہا حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا فرما جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی وہ تجھے ملے گا جس سب میں وہ بیٹھتے ہیں اس سب میں تو بیٹھے, بیٹھے گا تو اس نے کہا پھر دیر نہ کیجیے مجھے اپنی غلامی میں لے لیجیے اقبال کہتا ہے اسود از توحید احمد میشم اسود توحید کے فیضان سے اخمد ہو گیا ہے تو یہ ہے اسلام کا دیا ہوا فیضان اور یہ ہے انسان کا احترام اور یہ ہے اس کی عزت اور اس کی توقیر کا درس ذرا دیکھیے غلام کی عزت افزائی ذرا دیکھیے غلام کی پوزیشن اور حیثیت یہ ہے عرب میں کہ آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا کوڑے برساتا ہے کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں صرف اس بات پہ وہ کہتا ہے جی وہ دھوپ میں پڑے تھے خراب ہو جائیں گے میں نے اس لیے چھاؤں میں رکھے وہ کہتا ہے تو متکبر ہو گیا خود سر ہو گیا تجھے اپنی اوقات یاد نہیں رہی میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر تو نے ہاتھ لگایا تیرے اندر ہمت کیسی ہوئی ہے؟ یہ ہے غلام کی رسوائی اقبال نے غلام کی اس رسوائی کا نقشہ کھینچا وہ کہتا ہے غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی جسے زیبا کہتے ہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر غلام کس بصیرت کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانِ ہر کی آنکھ ہے بینا پھر آگے اقبال کا تیور دیکھیے حالات کیسے بدلتے ہیں وہ کہتا ہے وہ دانا غسل مولا فروغ مستی میں وہی اول وہی یاسی وہی تا وہی وہی وہی جس نے خاک کی مٹھی کو فروغ وادی سینا دے دیا جو غلام آقا کا جوتا نہیں اٹھا سکتا تھا اب اس غلام کی حالت بدلتی ہے دن پھرتے ہیں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 تو پھر بلال کے اذان کا انداز بھی تو وقرہ ہی ہوگا نا اقبال کہتا ہے اذا ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تری حضرت بلال اپشی کعبہ کی چھت پہ اور علیہ اسلام طباف میں ہے جب انسان اذان دینے لگتا ہے تو اس کا رخ کدھر ہوتا ہے کعبے کی طرف موزن کی بڑی شان ہے شریعت میں وہ تمہیں نماز کے لیے بلاتا ہے مرغے کو گالی نہ دیا کرو یہ تمہیں صبح نماز کے لیے اٹھاتا ہے جو نماز کے لیے صبح مرغ آواز لگائے تو وہ بھی محبوب بن جائے اور فرمائیں اس کو بھی کبھی گالی نہ دینا تو جو پھر تمہیں نماز کے لیے بلائے اس مزن کا عالم کیا ہوگا اور اس کی شان کیا ہوگی اور پھر جس مؤذن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے حضور کو سامنے دیکھ کر اذان دینی اور حضور سامنے ہوتے تھے تو کہتا تھا شادوانا محمد الرسول اللہ تو اس کی شان اور اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا تو اذان جب دیں تو رخ کرتے ہیں قبلے کی طرف اور جو کعبہ کے اندر چلا جائے وہ تو جधर رخ کرے گا قبلہ جو حطیم میں چلا جائے جधर رخ کرے گا قبلہ جو کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جائے وہ تو جधर رخ کرے گا قبلہ اب وہ رخ کدھر کرے گا جدر مرضی کرنے کی بلا ہوگا حضرت بلال ہفشی جدھر بھی رخ کر کے اذان دے دیتے ادھر ہی قبلہ ہوتا لیکن حضور طواف کر رہے ہیں اور بلال حفشی نے ازان شروع کی اور جدھر جدھر حضور جا رہے ہیں وہ رخ ادھر ادھر موڑتے چلے جا رہا اس سے ہمیں دین کی سمجھ آ گئی اور اقبال کہتا بستفا برساں کہ دین ہما اگر دی تمام سارا دین تو نامی محمد ربی کا ہے حضور تک پہنچ گئے تو خدا تک پہنچ گئے ورنہ کوئی اور راستہ بخا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر ارش تخت نشیں ہوئے وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں صاحبو وہ یہ مضمون بھی اپنے دامن میں بڑی وسط رکھتا ہے حرمت انسانیت لیکن وقت کی نزاکتیں پھر آڑے آئیں اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حقدار بنائے